بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع, شروع سے بہت مہربان رحم رحم والا تب, تب سی ن تباہ ابو لہد کے دونوں ہاتھ اور تباہ ہو ہی گیا, گیا, گیا اسے, اسے, اسے کچھ کام نہ آیا, آیا اس کا آیا مال جو کمایا کم اب بستا ہے لپٹ مارتی آگ میں اور اس کی جور لکڑیوں, لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا